Okay <laughs> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغصره ونسلمه ونطبق الوحيد ونعود بالله من شرور ينفقنا ومن سلقها في عمالنا. من حديث الله فلا أفضلنا ومن يزيله فلا عادلنا وأشهد الله يا رب الله وأشهد أن محمد ربه ورسوله يا رجل الذين آمنوا اتقوا الله حق تخاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلحون يا رجل الناس اتقوا ربكم الذي احطرتكم من نفس واحدة وخلق منها درجها وبطمهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ وَحَىٰ كَأَنَّهُ رَجُلٌ ضَعِيفٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا عَبْدٌ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ كِتَابِ اللَّهِ وقيل الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بجعا وكل بجعا فيه ظلالة وكل ظلالة في الناس أعوذ بالله السميع الذين من الشيطان الذين بسم الله الرحمن الرحيم نصد الذين يمتقون أموالهم في كزير الله کمتنا پور تو ہکار محد اور عادیم مسجد یہ سورت البقرا کیمبر دو سو اکثر پڑی گئی ان کے پاس خود بے موضوع ہے جس میں اللہ اربادی نے انصاف کی شدید اللہ کی فضیرت بیان کی ہے اسلام کے اہم احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ موبی کو اللہ تعالی نے رشق کے حلال سے نوازا ہے تو چاہے زیادہ دے دیا ہو یا کم ہر آج میں مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ تعالی کے دیے مار سے اللہ کی راہ میں وہ اپنے اشتہار کے مطابق خرچ کرتا رہے اور یہی ان مار اصل میں انسان کے ہے اس نام میں بقیلی کنجوسی یہ بہت ہی برے عامات میں شمار کیا گیا اور بڑی بداخلاقی کرا دی گئی ہے یہی کیا کم ہے کہ آپ احساس بناتے ہیں بکیلی انسان کو جہنم میں داخل کرنے کا سبب بن ہے بکیلی کنجوسی یہ انسان کے جہنم میں پہنچا دینے کا بڑا سبب بن جایا ہے انسان کی سبیل اللہ اللہ رض العالمی نے اس کی سبیرت میں آئے قرآن پاکی کی, کی جو میں نے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسل اللہ, اللہ وہ ایمان والے وہ مومین جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش کے لیے اپنا مار اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں شرط ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اردا کے لیے مثی نئی سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کما سر حق بنا دلا فیل سم میں اب حقاف مومن جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کیلیف کیلیف کی ردا کے لیے خوش نوی کے لیے اس کی نثال یہ ہے کہ ایک انسان نے ایک انسان میں ایک دانہ بیچ زمین میں بولا ہم بدت سبع آسانات ملا اور اس ایک بیج کے سات پودے کے لیے ہر پودے میں ایک سادی وہ بالکل سے شکاری حق اور ہر بالی کے اندر کسان اگر اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کی یہ کسان ہے کسان ہے اس نے ایک دانا ایک ہفتہ ایک دانا زمین میں بیس ڈالا اس سے سات پودے نکلے اور ہر پودے میں ایک باغی ہے اور ہر باڑی کے اندر سو دانے یعنی سات سو گانے اسے فصل کے موقع پر ملتے ہیں ایک دانا ایک بی کے زمین لے جانا اور اس سے پیداوار میں اس کو ملی سات سو ڈالی اللہ سپر مارکیٹ کی حساب یہ ہمارے اس انتی کی ہے اس مومی وغیرہ جو اپنے مال کو اللہ تعالی کے راہ میں خرچ کرتا ہے ایک دیتا ہے تو سات سو اس کو ملا کرتے ہیں اسی لیے حضرت عبداللہ ان سے رضی اللہ ہو تالان جو جہیل قرض صحابی امام مشتیف رحمت اللہ نکڑ کرتے ہیں کہ ہم لگا مسکو تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی خان کے پاس بیٹھے ہی تھے ایک نا کا کہتے اونٹنی کو ایک روشنی ناک میں نکل گاری اس کی نکیل پکڑ کر کے ندی رہے سورا سا کے سامنے لا کر کے اوٹنی کو کھڑا کر دیا اور کا سورگا میرے اس کو تالا کی رام میں سب کر دیا ن بھی لوگوں کی طرف آپ اتنی نگاہ عبارت دکھائیے اور اس طرح دکھایا کیا دیکھو اس مرد موشی میں ایک اونی اللہ تارا کی رات کے لیے اللہ کی راہ میں اللہ کی جگہ سلکہ کر دیا متے کے سر یہ ہمارے سامنے تمہارے سامنے ایک اوٹنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے اس کے بعد کلاوت کے دن جب ایکتر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو تمام خرید کے سامنے اس ایک اونٹلی کے بل اللہ تعالیٰ کے یعنی تو اوتنیاں اس کے سامنے آگے کھڑی ہو جائیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شراب کے ساتھ خرچ کیا جائے اور دوسری زبان نگر آ کے کھڑا ہو رہا اپنی پونٹنی لے کر یہ اپنی پونتنی اللہ کی راہ نے سب کا کر دیا کرنے ساتھ مارا ने جی ہاں نہبارک ہو اللہ نے متعلق کر دیا سبعہ اہن ادینات اور سیاوت کے دن ایک کچھ اللہ تعالیٰ تیرے لیے سار سو نیا جنگ میں سمجھتا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان ساتی اللہ کے توفیق رسیح آمی تو آمی آمی ساتھ ماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہپ ایک دم کا اللہ تعالیٰ نے سات سو کا ہے بس بھائی گرو کے اندر آیا جب یہ آئے ہوئی خان کا باق باق ہو گیا اللہ نے بڑا کرم ہمارے کیا ہمارے اوپر ہماری اس نے محبوبہ کہا جاتا ہے وہ امتحان نے اپنی رحمتوں کا کروا دا چھوڑ دیا یہ تو بڑی دس دیکھی امت محبوبہ ہم ہیں اور وہی اور سنگر پانے والے امت محلونا ہے لیکن سو سوچ ہو آج بھی ہمارا اپرماتھ بھری اسمت بھر ہاتھ تو تھے اس بھرونا کے طور پر نیچے سے ترقی کا سبب ہوئی تھی بڑی سے بھی ہماری گئی اس گیا دنیا ہے کہ دنیا میں گئے ہمارے درجے گا پر چلے نہ کاپت میں چاہ رہا تو یہاں نہ میرے اتنا پرانے بڑا خرم کیا کی ایک کرتے تو اس کے لئے دیتا ہے آپ اللہ, اللہ د اینڈ میری امت کا اور کرم کرا کر دے گی زیادہ خدے کا روس آپ ہوگی انداز کر بول کیا اب سات سو بھی ایک نہیں ہے وہ پورا ہونے کا ایک مہینے ساتھ اور سات سو سے زیادہ نہیں اللہ جس کو دینا چاہے گا اس کو دیکھ لیا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں کا اللہ کارا کے راہ کے خرچ کرنے کا شوق ہے اور کسی کو میرے لیے سب سے بڑا فرمایا اس لیے نکی ریسرا آپ نہ دیجیے یہ رہے بلکہ حدیث کو سوچنے کے لیے ایک آپ اس میں والے ہوتا ہے ایک موت ایک نکی رات مارا ارے بیمار ہوا جیسے ہی کم آپ نے ہی مار اور آپ نے لوگوں کے خلاف اندر سوال کیا سوال کیا اندازہ آج میں ایم ہوں آپ کو یہ ہندوستان کیونکہ کون انسان ایسا ہے کون کون لوگ ہیں کہ اپنے مال سے کب وہاں پر لیکن اپنے والد کے مال سے زیادہ وہاں پر میں ایسا نہیں کہ کوئی بات نہیں اپنے مال سے زیادہ آج میں بتاؤ اے لوگ ارے لوگ اہم مائنڈ ہی زندہ رہی کیونکہ گاؤں ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بال سے से اپنی اوباد کے باہر سے زیادہ محاور کرتے ہیں شہرے راجا کا بندہ اور ہم لہر کے ہر انسان اپنے بال سے زیادہ محافت کرتا ہے لوگوں کے ساتھ سوچنے نہیں آئی بندہ سوال کر رہی سمجھ نہیں سکی آپ نے بات کرے تم لوگ کہتے ہو کہ ہر آدمی اپنے مال سے محسر کرنا نہیں میں کہتا ہوں تم نے تقریباً سارے لوگ اپنے مال سے جانا اپنی اور کے ماں سے محسر کرتے ہیں سارے گاڑے کا ہزار سنا ہوتے ہیں آپ نے جو تم نے کھا لیا یا جو تم نے سنسا کر دیا یا زندگی میں جو تم نے, نے استعمال کر دیا یہ تو تمہارا مار ہے اب نے تم نے چھوڑ دیا کھلاڑے سے چلا کر رکھا ہے جس کو دیکھ دے کر کے کچھ ہوتے ہو مر کے بعد چھوڑ کے وہ تمہارا مار نہیں وہ تمہاری آواز سوال اب لوگوں کے پاس تم میری چلا گئی ہر انسان کی بڑی فکر کر لیجیے اپنے مال سے وہاں تک کم کرتا ہے اور مال وہاں تک جانا کرتا ہے نئی دیکھی مارت سننا اور ایسے بھی سن رہی پانی بار والے ہو جائے کہ ہمارا مال کیا ہے ہماری جائیداد کیا ہے ہماری اپنی پاردرشی جب ہے ہم کیا کرتے ہیں رامسانے سننگ اور امام بحر کے رحمتہ چھوٹوں کی نام <Sessy> कर दिया कि हमारी बकरी बीमार के बस अवधे साम घर में आपने जैसा हमारी बकरी बीमार है आप इसी रश्मत से बाहर करेंगे जिसकी बकरी की बीमारी ज्यादा बढ़ रही थी मैंने सोचा मर कराए इसको बेकार होगी इसलिए ऐसा करो इसको दबा रखो कहते हैं मैंने अपनी बकरी सवार की اور پتنی کا اور روز پر لیا تبدیل کر دیا صرف ہم نے اپنے لیے اور موٹا رکھ لیا ایک چاہیے باقی ساری پتری ہم نے اگر غریبوں نے روز مندوں نے تبدیل کر دیا میں پھر ایک بار ساتھ کر لیا ہے تو دیکھا کہ بتائی گھر والے تو نہیں ہے آج اس کا ایسا تمہارے گھر یا رستا میں نے سوا کر دیا کرا ان دی. میں ساری بکری گئے کو دے دی دیا جی بولا ہم نے اپنے لیے رکھا آج رکھا ایسا کو ایسا ایسا نہیں اصل میں تم ساری بکری اپنے لیے رکھ اور یہ جو ہے دستہ تم نے کو دی دے دی دیا شکر कथर तक तुम्हारा बुरा इन गणपति मैंने अपनी पूरी बदली तक संख्या इन जनपति की मोदी को अपने बात के रखा आज में नाम था तो ऐसा मारता ऐसा नहीं है तुमने बहुत सारी बतली तुमने अपने लिए रखा और दिन के मोडा करे किसी के लिहाज कर दिया ہمیں ایسا بندی کر کے نہ ہو یہاں بتائی کے ایسا میں سمجھ رہا ہوں یہ تم نے اپنے لیے ابھی کر رکھا اس پر بتاؤ گی تم کھاؤ گی میں کھاؤ گا بعد میں خوشگوار کر کے گیا انتار ملا لیکن بات اصل میں تم نے گھروں کو دیکھ دیا ہے جو سرکار دیا ہے اس کو تم نے بڑا ہے گروڑوں کو دیا ہے لیکن نے پوری سب نے اپنے بھی جمع کرا اور انتہا کے بھی پورے انتظار کو سوال ملے گا میرے بھائی بات اصل میں مار سے محبت ہوتی ہے لیکن اس سے محبت ہیں کہ گرو کے چھوڑ کر کے جانا ہے کوش سے ہونی چاہیے ہمیں اس مارک محبت, محبت ہونی چاہیے جس کو ہم نے اپنے پیچھے چلا دیا اور سہ है بھیج دیا ہے اس لیے ابھی بڑی مشہور ہے ساتھ یہ پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں تین چیزیں جب دنیا میں کوئی بھی انسان ہوتا ہے تو اس کے پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں نمبر اور ان تینوں میں سات کے ساتھ ہمارا یق کو وزن جیسے ہمارے مان ان تینوں میں سے دلچسپی اس کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ چیزیں واپس لو چاہتی ہے وہ ہوتے ہیں آپ سب سے دنیا چھوڑتا ہے مرتا ہے تو اپنے اس اولاد چھوڑتا ہے اپنا پاٹ چھوڑتا ہے اپنی اولاد چھوڑا نمبر ایک اپنا مار چھوڑا نمبر دو اور اپنے آمارے زیادہ بڑھا لیا جو بھی کام ہے یہ چیز کی اور مرغے نے کہا اولاد جو ہے پہنچانے کے لیے اور بڑے اومار آ کر تو ان کو خراب ہو کے بڑھا لگ گیا نوتار میں ہی دوڑنا بار گیا چند میٹر کا پل لے کر ایک آدمی مانگنے لگا اور ایک دوست کو بلایا انہوں نے اگار دیا اور محبت اظہار کیا اور, اور جانتے ہو کہ ہماری تمہاری دوست کی اس سے بڑی ان پہلا وہ دول <سؤال> جس نے اس نے کے صرف اور اس کو دینے کے لیے تیار نہیں اور دوسرا وہ ڈول جو اس کبرستان تک جانے کے لیے تیار ہے, ہے، اے Entre浴... پر جس کے لیے بالکل کمار دبا کر کے محنت کر کے اس ابرستان کے بعد کبرستان میں کمر میں دبا کر کے وہی اواستان دینے کے لیے تیار تھی آپ اس میں کس ہو رہا ہو جس نے کہا میں کے ساتھ ہی ہم آپ لوگ آزاد لوگ ہیں دنیا میں آپ کے ساتھی مرنے کے وقت آپ کے ساتھی کور میں آپ کے ساتھی حسن میں آپ کے ساتھی کتاب کے وقت ہم آپ کے ساتھی اور جب تک آپ کو جنتر میں لگ ہو جائیں گے تب تک آپے آپ نے ساتھ یہ انسان کے ہندو بھر کے نئے آمار ہیں میرے بھائی دوست میں ساتھی ہمیں چیرات کرنی تھی بڑی لڑکا پہلے کروایا کرانا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اللہ ہمیں تھوڑا ہی ہے اپنے آپ کو جہنم سے لاؤ اللہ کے رسم اللہ کا اللہ کے موقع اللہ کی آپ کو اندر دینے والے عام میں سب چاہر چاہ کرا دیا ہے اس لیے آپ نے شاپ بڑھے اور, تھا تو اور دی دیو دیو دینا اور موسیدہ طور پر دے دینا اس سے اللہ کا جاتا ہے اللہ کی نارا کی ختم ہو جاتی ہے اللہ <سؤال> کے گستے کو سنگا <سؤال> کر کے ہمارا سرتے رہتی ہے ہمارا <سؤال> پر کرا دیا ہمارے ساتھ <سؤال> قلت للمبين واصوله اليكم ارامت لله وفقا وطلاه من العباده الذين اشتفى الحفاظات هذا ايه؟ هذا كحضر خلس المالي صلى الله عليه وسلم قال الله يفترني ان تختلف قطول هدنه في رواحك نبي الهدفة صلى الله استفرقون يمن يحفرهمنا یہ بھی اردو ہوئی نہ لن ارد بارہ بہت اے ایک سات سی میں رہتی تھی سات آما لیتے انسان مر ہے انسان کور میں رہتا ہے لیکن ان سات سی دو سوال کندے کباب جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ کنہ کے کے اور اپنے آمار کے ساتھ چیزیں ایسی وہ ویدا کر لیتا ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتا ہے لے بھی اس کی نئی لوک دروازہ نہیں بند ہوتا ہے تو سوال جاری ہوتی ہے اللہ ہمارا ملکوں کے آمد ایک اپنا سوچ ہے زندگی میں جس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ملک کا بھی ہے تو دیتا ہے مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے بہت موڑی نے کیا ہے اس کو ہم نے بھی جیت کیا وہ کر کے آئے ہیں اس کا بھی ہمارے یہاں لکھا جاتا رہتا ہے آپ نے کیا سر ہم سات امریک ہے اللہ تعالیٰ نے کو کی کوشش کی فرائی ہے ہے نہ کرے من علم من علم سب سے بھرنے کے بعد ہی اس کا اس طرح اور زبان کرنے والے کو جاری رہتا ہے اور ان کے ہے راہ کرے آیا اللہ ہے جس نے کسی کو بنا دیا جس نے سکھا دیا جس نے شری کے لوگوں کو پڑھا دیا حدیث پڑھا دی قرآن پڑھا دیا اس کی اصلاح کر دی اس کے نفر کو پار کر دیا جس نے شری کے اللہ حسین سرور کا فرمند کتنا سٹ ہے جس نے لوگوں کو سکھا دیا ہے آپ نے ساتھ مایا لوگوں کو سکھایا ہو ایسا اور کسی کو سکھائے گا اور سکھائے گا جب اپنے سلسلہ جاری رہے گا بندے وارڈ میں آمار میں اسی لیے خطر کا اپنے ساتھ میں اس طرح سب سے پریمین کرنا سب سے آدھار کرتا نظ آگے گھر میں اور بنا مسجدن یا کسی گزرے اس کے لیے مسجد بنا دیا اتنی بڑا حالت ہے اپنے ہر مال کو ایسے بھی تین ایک پوستے جاؤ زبردستیں لاؤ اور حکومت کا واپس ہو جائے گا تو ان سم سے زیادہ دینے لگے تو ایسا کرو اپنے روپ کو توڑ کے بھی اور بھیج دو, دو, دو, دو, دو, دو, دو. اور اس ملک کے آدمی کے لیے سرابی بیٹھ گیا نہ کام آیا نہ دنیا میں کام آیا گرینوں کے سیلام آلو چلا گیا جس میں کوئی مسجد بنا کر کے مسجد بنایا اور ہمارے نظام कर دیا نے مشین بنا کر مسجد کو دیا مسجد کے دکانیں بات ہوتی مسجد کے مکان کو بنا دیا کہیں مدد مچا بھی کر دیا یہاں ایک ساتھ نئے کار ہے بنانے والا چلا گیا خرچ کرنے والا چلا گیا لیکن بڑا بعد اس کے ہاتھ میں کباب یا طرح بینک والے کتنا پیدا لیں گے بھائی دس فیصد سات فیصد پانچ وہ بھی کہیں گے اتنا اتنا سردی میں ہم نے کہا دیا بھی ہے دنیا ہمارے لیکن بڑا سما ہے جو ہے اس کی ہر جمع ناؤ کتنا دیتا ہے ایک تم نے جواب دیا کم سے کم سات تو بڑھا کر کے دیتا ہے اور اس سے بھی اگر نہیں صاحب اور اگر تمہارے نکلا چکے تو دے کا ساتھ ہمارا بھی آپ کو دے دیتا میرے بھائی بھائی یہ پانچ دن ہوگی نمبر دس نمبر چھ اور سارا سر نفلانی ہم کسی جگہ اس نے کلر لےوا دیا بازار لگا دیے اور بازار لگا دیتے اس نے وقت دیا اللہ یہ کام دنیا میں ساتھ رہے گا لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا آپ لوگ سوال ملتا رہے گا ہر دنیا سواری اس نے حساب سما اگر کسی نے کوئی لہر لگایا کوئی مان لگایا کوئی ستنگ لگایا اس نے وقت نہیں دی دیا ऐसा पूरा खेत ये दिन के देखते कुछ लोग उसका और ये कुछ कह देगी ये है بتا ہے جتنے ایسی نواز سیری ہے آپ کے ہاتھ میں مہارت کرے گی سارے سوال اور پہنچتا رہے گا یہ سات چیزیں ہیں جو بے گھر بے روشنی سلاد بھرنے والے کو پہنچتا ہے اللہ کہتا ہوں آپ کو اپنے لیے بنانے کی کوشش کرو کہیں ہو آپ کے پاس کا بالکل دو بن جائے گا بن جائے چالیس دنوں پر بھاوی ہو جائے لیکن ہفتے میں جنہیں کا نواز پہلے گیا اور ہوا pero مزید تو پیمانوں کے بعد جو مزید اللہ <سؤال> تعالیٰ مزدور ہر شام کو تماثلو حين يدعوها عن قسيمك قريب ثلث مديوب وكذا طلب الصباح الله <سؤال> بصير لكل من عنده ولا خليل ولا منام بحا الله فهدو الله ان الله يعلم ان اهل الدنيا يمرون ويعمروا الفهذا المستقبل المضي يا رب هذا القمر ارض وقموا بالجهاد لكم وروحوا طيبا لكم الله تعالى